زہر کے بعد سورہ مزمل پڑھنے کی کوشش کرے زہر اور عصر کے درمیان کچھ دیر سنت کی نیت سے کلولا کرنا اس میں سنت کی نیت کرے اور یہ نیت کرے کہ تھوڑی دیر کے سونے سے مجھے تہجد کے لیے جاگنے میں آسانی ہوگی عصر کے فرض سے پہلے چار رکعت پڑھنا سنت ہے عصر کے فرضوں سے پہلے بھی طیت المسجد اور طویت المضو پڑھنا عصر کی نماز کے بعد سر نبا کی تلاوت کرنا عصر کے بعد مغرب تک اگر ممکن ہو تو ذکر اللہ اور عبادت میں وقت گزارنا اس عمل کو کرنے سے حضرت اسم علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتے ہیں اگر کاروبار میں بھی مصروف ہوں تو دل میں رجوع رکھنا اور سنت کا خیال رکھنا جب سورج غروب ہونے لگے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالنا اگر باہر ہو تو اس کو گھر بلا لینا مغرب کی نماز سے پہلے کوئی نفل اور سنتیں نہیں پڑھنا اذان کے بعد جو دعائیں منگل ہیں وہ پڑھ لینا مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنا مغرب کے فرضوں کے بعد دو قت سنت پڑھ لینا اس کے بعد چیر اقت نفل پڑھ لینا جس کو صلاحت العوابین کہتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا